يومئذن تعرضون يومئذن تعرضون لا تخفى اس دن تم پیش کیے جاؤگی تمہاری کوئی پوشیدہ بات اس سے مخفی نہیں رہے گی اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے حساب اور جزا و سزا کے لیے پیش کیے جاؤ گے اور وہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو جانے جن کی اسے خبر نہیں تھی بلکہ اس سے مقصود تمہیں آزمانا اور تمہاری زج و توبیق ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ل تخمافیہ تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے درا حال کہ تمہارے کرتوتوں میں سے کوئی بات اس سے مخفی نہیں ہوگی